Uh, میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ اگر uh, نماز کے وقت مطلب ایک صف بنی ہوئی ہے تو وہاں پر ایک نمازی کے uh, جیب سے کوئی uh, پیسہ جو ہے نکل آئے یا کوئی تصویر جیسے فون کارڈ پر تصویر ہو تو وہ گر جائے تو مطلب سامنے نمازیوں کے سامنے پڑی ہوئی تو کیا کرنا چاہیے جزاک اللہ ہے جی وہ جس کی گرے اس کو پکڑ کر جیب میں ڈال لینا چاہیے عملے کثیر ہے تو عملے کثیر کرنا جائز ہے عملے قلیل ہے عملے کثیر نہیں ہے عملے قلیل کرنا جائز ہے اسے نماز ٹوٹتی نہیں ہے کسی کا اگر کارڈ یا کوئی ایسے پیسے گر جائیں کہ وہ یعنی ضائع ہونے کا خطرہ جو اس کا تصویر ہے تو پکڑ کے پکڑ اس کو جیب میں ڈال دے تاکہ وہ تصویر کی وجہ سے دوسروں کی نماز بھی خراب نہ ہو جی ماشاء اللہ